مطالعے کی عادت کیسے ڈالی جائے اس کی عادت کیا ہے بھائی ایک وقت مقررہ نکالیں آپ اور اس ٹائم میں سوائے کتاب کے مطالعہ کوئی اور کام آپ نہ کریں بالکل ایک عادت ڈال لیں کہ فجر کی نماز کے بعد اتنی دیر تلاوت کرنا اتنی دیر و وظائب پڑھنے اتنی دیر کوئی اسلامی کتاب پڑھنی یا آپ اپنے شعبے کی جو کتاب ہے اس کو پڑھیں آپ عادت ڈالیں یہ مسلمانوں میں جہاں اور برائیاں آئے کہ یہ برائی بھی ہے کہ کتابوں کا مطالعہ تھے ہی نہیں جاتا بلکہ ہم سب سے اپنے مولوی کی بات کر ہماری یہاں آٹھ سال پڑھنے کے بعد پھر اسی پہ لوگ گزارا کرتے ہیں اور بس امامت کر لی کہیں جمعہ پڑھا دیا اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے بھئی اتنے بڑے بڑے علماء جو گزرے انہوں میں درس نظامی پڑھا ہے نا درس نظامی تو آپ کو ایک ریل کی پٹری پہ کھڑا کر دیا گیا بس آپ پٹری پہ چڑھ گئے اب آپ کو چلانا آپ کو آگے بڑھنا یہ پھر آپ کا کام ہے جتنا آپ کا مطالعہ ہوگا اتنا ہی ظاہر ہے کہ بڑے عالم ہوں گے اتنی معلومات آپ کو جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس کی عادت جو ہے بھائی کہیں بازار میں تو نہیں ملتی ورنہ ایک آدھ کلو خرید کے ہم آپ کو دے دیتے یہ آپ کو خود ڈالنی پڑے گی اور ذوق کیسا ہو شبلی نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا تو جہاز جو ہے وہ بھمر میں آ گیا سارے لوگ عیسائی جو تھے وہ بھی اللہ کو یاد کر رہے تھے مسلمان بھی اللہ کو یا کل میں طیبہ پڑھ رہے تھے وغیرہ, وغیرہ. ایک انگریز کو دیکھا, سی, کُرسی سے سے ٹیک لگا کتاب پڑھ رہا تھا کسی نے پوچھا مرنا نہیں سارے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور تو کتاب پڑھ رہا بیٹھا اطمینان سے اس نے کیا جواب دیا جواب یہ دیا کہ میں نے سوچا جو سب کا حل ہوگا وہ میرا ہوگا تو لہٰذا کو کیوں ضائع کیا جا جتنا وط مل رہا ہے اس میں علم حاصل کیا جائے کتاب پڑھ لی جائے یہ ذوق تو مسلمانوں کا ذوق تو مسلمان ہو اور علامہ موجود ہیں آپ ہمارے محدسین کے حالات دیکھ امام مسلم کا انتقال کیسے ہوا ابھی دیکھیں محدسین میں جو حالات ہوتے ہیں نہ محدسین امام مسلم کا انتقال اس سے ہوا کہ اس سے آمدہ لگائے کہ علوم میں میں کس قدر منامک ہوتے تھے علماء وہ ایک محفل میں گئے کسی نے حدیث پڑھی اس کی صنعت تو اس کے حدیث کی سنت پر وہ علامہ مسلم کو تردد ہوا وہ گھر آئے تو علم والا جو آدمی ہے نا وہ صاحب یہ تو کسی کو چسکا لگ جائے نا تو امام بخاری رحمت اللہ کے متعلق ان کے شاگرد نے کہا کہ ایک مرتبہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا میں اسی کمرے میں سو گیا جس میں امام بخاری سو رہے تو امام بخاری ایک رات میں بیس مرتبے اٹھے چراغ جلایا کتاب کھولی کوئی حدیث پڑی کچھ دیکھی پھر بند کر دی پھر سو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے پھر چراغ جلایا پھر کتاب کھول دی یعنی سوتے میں ان کو کبھی کسی سنت پر شبہ ہو رہا کسی کے متن پر تو فوراً چراغ جلا کر کتاب کھول کر کے پڑھ رہے کہ میں نے بیس مرتبہ دیکھا امام بخاری رات میں اٹھے اور چراغ جلا کر انہوں نے بیس مرتبے جو تھی اپنی کتاب اس کا مطالعہ کیا اور حدیث پڑھ کے پھر اس کے بعد اس کو بند کر دے تو امام مسلم جو ہیں وہ حدیث کھول کر کے بیٹھ گئے اپنی صنعت جا رہے اور آپ بھوک لگ رہی تھی اب جب بھوک لگی تو سوچا چلو کھانا کھانے میں سالن روٹی میں تو دیر لگے گی کھجور کا ٹوکرا لیا پتہ نہیں اس میں ایک من کھجور یا بیس سے کھجور ٹوکرا رکھ لیا ایک ایک کھجور کھاتے جا رہے ہیں سکتے اچھا وہ سنت مل نہیں رہی کھجور کھا رہے ہیں. اب جب ہاتھ ڈالا پتہ لگا کو بیس کلو ٹوکرا جو تھا وہ ختم ہو گیا اسی میں امام مسلم کا وصال ہو ہوگا یعنی اتنی توجہ رہی حدیث کے تلاش میں کہ توجہ ہی نہیں رہی کہ میں کتنا کھا رہا ہوں ظاہر ایک آدمی اگر بیس کلو کھا لے دس کلو کھا لے تو آدمی کیسے زندہ رہ سکتا میں بتا ہی رہا تھا ان کے وسال کا سبب یہ تو اس میں کیا چیز تھی چیز یہ ہے کہ علم کی تحصیل میں وہ اتنے منہمک تھے اتنے بازوق حضرات ہوتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفا کے شاگرد حضرت داتا گڈ علی حجویری رحمت اللہ نے اپنی کتاب کا شول معجوب میں ایک پورا باب باندھا حضرت عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک کا وصال کا وقت آیا تو آپ کے شاگرد محدسیم ہوں گے ظاہر بیٹھے جان کنی کے وقت جب تک آدمی کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں بات ہوتی ہے تو کسی نے پوچھا یا عبداللہ اللہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں چلی گئی کوئی خواہش ہے تو آدمی مرتوت وقت کیا خواہش کرتا کہ بھائی کیا بتاؤں میری خواہش تو ہوتی ہے کہ ڈیفینس سوسائٹی میں بنگلہ ہوتا چار مرسیٹیز ہوتی چھ آٹھ ڈرائیور ہوتے خود ہوتے صفائی کرنے والے الگ ہوتے چوکی دار ہوتا گن ہوتے شام کے ساتھ مگر کیا کروں ہوتا کچھ نہیں ہوا علم والوں کا حال دیکھ فرمایا ابھی بھی میری خواہش مرنے سے پہلے یہ ہے مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دو جو میرے کانوں نے نہ سنی یا کوئی دین کا ایسا مسئلہ بتا دو جس سے میرے کان آشنا نہ ہو دیکھے اہل علم حضرات جو ہیں انہوں نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ سرکار ارشاد ہے کہ علم کو جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک تو یہ صرف حدیث ہی نہیں بلکہ اس پر علماء نے عمل کر کے بتایا آپ اس طرح اگر بازوق ہو جائیں بہت اچھا اور فارمولا بھی ایک بتا دوں جب پڑھنے بیٹھیں تو گیارہ مرتبہ یہ آئے سور تہا کا دوسرا رکوع ہے ربلی سلی امر گیارہ مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کر کے بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا لسٹ پوری ہو گئی آپ اب دو چار سوال اور بھی کر دیں ٹائم تو بہت ہو گیا جناب چلیے آپ پوچھ لیجیے جی جی جی